سيد الرسل وخاتب الحبية أما بعد فأرود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث على مروي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن عدد الأنبياء فقال مئة الف واربعة وہی روایت میں عطا الفن و اربا شرفن علیہ صلاح تسلیم کا تذکرہ چل رہا تھا تو اسی بحث میں سے ایک بحث یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعداد کتنی ہے تو اس میں دو قسم کی روایتیں ملتی ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا امبیا کتنے تھے ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار اور دوسری روایت میں دو لاکھ چوبیس ہزار کا تذکرہ ہے یعنی جس میں تشکیل ہے شک ہے ایک میں ایک لاکھ چوبیس ہزار اور دوسری میں دو لاکھ چوبیس ہزار اب صحیح بات کیا ہے اور یہ کوئی اتنی تواتر والی حدیث بھی نہیں ہے کہ جو خبریں متواتر ہو وغیرہ وغیرہ یہ خبریں واحد ہیں اب صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ مصرت والام کی تعداد پر اتفاق نہ کیا جائے یعنی جب بیان کرنا ہو تو انبیاء کی تعداد بیان نہ کی جائے مطلب کیوں اس لیے کہ عادت جو ہوتا ہے متعین وہ ایک بن جاتا ہے مثلاً اگر دس ہے اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اشیاء دس ہیں تو دس کا مطلب یہ ہے کہ گیارہ بھی نہیں ہے اور نو بھی نہیں ہے عدص جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے معلوم کے لیے خاص متعین ہوتا ہے اس میں پھر کمی زیادہ کے احتمال نہیں ہوتا اس لیے امیا ہے اس تو وہ سلام کے حوالے سے یہ ہے کہ جب کبھی بیان کرنا ہو یعنی انبیاء علیہ و سلاط السلام کی تعداد بیان نہیں کرنی چاہیے کیوں اس لیے کہ اگر انبیاء علیہ و اصلاط کی تعداد جتنی بھی ہو کم و بیش اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار ہی ہو کم و بیش اگر انسان میں نہیں کہتا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہی کہہ دیتا ہے تو اگر اس سے زیادہ انبیاء ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس شخص نے ایک لاکھ چوبیس کہا ہے تو اس نے جو مزید انبیاء ہیں ان کا انکار کر دیا ہے کہنے میں ان کو ان کی نبوت کو غیر نبوت ثابت کیا ہے یا دوسری طرح یہ امکان ہے کہ اگر اس نے ایک لاکھ چوبیس کہا ہے اور نہ جانے ایک لاکھ چوبیس نہ ہوں بلکہ تیئیس ہوں تو اس نے کسی غیر نبی کو نبی بنا لیا ہو اس لیے تعداد کو کبھی بھی بین نہ کیا جائے علیہ وسلام کی زیادہ نظر چلیں اعتماد کر کے کیا دیں گے خبریں واحد پر اگر اعتماد کر لیا خبر واحد ایک لاکھ چوبیس ہزار کیا دیا یا دو لاکھ سو کیا دیا خبر واحد آپ پڑھ کے کہیں ہیں آپ نے دنوار پڑ لی ہوئی ہے پڑ رہی ہے تو آپ وہاں پر خبر واحد کا حکم پڑھتے ہیں کہ خبر واحد کا حکم یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ علم کو ثابت کرتا ہے بس زن کا فائدہ دیتی ہے زیادہ سے زیادہ یقین کا فائدہ کبھی بھی نہیں دیتی اور اس بات کا تعلق عقیدے سے ہے اور عقیدہ کبھی خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا عقیدے کے لیے علم یقینی چاہیے علم زنی نہیں چاہیے تو جب جس چیز کا تعلق اعتقاد اور عقیضے سے ہو تو اس کے لیے خبریں واحد کا ہونا ضروری ہے خبریں مشہور کا ہونا ضروری ہے کسی ایسی چیز کو ہونا ضروری ہے کہ جس سے علم یقینی نہ کہ علم زنی وہ بھی خبریں واحد کے لیے آپ نے تب پڑھا ہے کہ خبریں واحد بھی وہ والی کہ جو تمام کی تمام شرائط اس میں خبریں واحد والی پائی جاتی ہیں تینوں زمانوں میں یہ ہے کہ وہ تو متواتر یا خبر مشہور کی طرح نہ ہو جس میں صورت المان شبہ ہو خبر واحد مفید زند کتاب روکی ہے جب کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو آپ تمام تفصیل پڑھ چکے ہیں لیکن اتنی بات یاد رکھیے گا ایک تو خبر واحد ہو پھر خبر واحد جو جو وہ بڑی ہو کہ جو کتاب اللہ کے ذہن کے خلاف ہو کتاب اللہ کے ظاہر کے خلاف جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ منہم منحمن کسناس علیہ رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ مِن من قصصنا کہ کچھ انبیاء تو وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے اور من لم نقصص علیہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہی نہیں ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا علم ہی نہیں ہے کچھ کا علم کچھ کا نہیں تو جب یہ خبر واحد آ گئی اور خبر واحد بھی ایسی کہ جو کتاب اللہ کے ظاہر کے بھی خلاف ہو اور پھر یہ کہ ایک عام قاعدے اور ضابطے کے بھی خلاف کہ بس اس میں تشکیق آ ہے ایک میں ایک لاکھ چوبیس اور ایک میں دو لفظ لاکھ چوبیس اب اس پہ یہ خرابی ہوگی کہ اگر ایک لاکھ چوبیس کے لیں تو کیا مت اس سے زیادہ ہوں اس سے زیادہ ہوں تو نبوت بعض نبیوں کا انکار لازم آئے گا اگر اس خبر واحد پر عمل کرتے ہیں تو اور اگر کوئی زیادہ حدد متعین کر لیتے ہیں مطلب دو لاکھ چوبیس کے لیتے ہیں تو کیا معلوم ہے اس سے کم امبیا ہوں تو پھر غیر نبی کو نبیوں کرنا ثابت لازم آئے گا ثابت کرنا لازم آئے گا دونوں معاملات ناجائز ہیں پہلے تو خبر واحد یہ کیا ہے نہیں کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ علیہ علیہ کی تعداد کو بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے انبیاء علیہ سلاۃ والسلام کی تعداد بیان کی گئی ہے الف ایک لاکھ ہزار میں اتو الف ہزار سو ہزار کتنے بس ایک لاکھ بار باتوں شمونا الفن اور چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ دو لاکھ چوبیس ہزار کی نہ کیا جائے عدد پر بیان کرنے میں ہم نے آپ پر کیا ہے منهم و کچھ وہ ہیں جن, جن کو ہم نے ہاں داخل کر دیا جائے گا سلام میں, میں سے نہیں ہوگا اس صورت میں جب امبیاں صلاحی تعداد سے زیادہ کا تذکرہ کر جائے اگر امبیاہ علیہ... ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انبیاء کا تعداد کتنی ہے تو نہ معلوم ہم جو عادت بولے ہیں وہ ہم زیادہ بول دے انبیاء اس سے کم ہوں تو اس میں پھر ہم اس آدمی کو شامل کر لیں گے کہ جو نبی نہیں ہے اور دوسری اور یہ انجو میں مم مم مم مم بھی ہم یا یہ کی ان ان یعنی تعداد زیادہ ہو اور عادت کم متعین کر لیا جائے تو اس صورت میں بہت کہ نبی کو غیر نبی ثابت کرنا لازم آئے یہ ہے ناجائز <تصفح> اور پھر تقریر اجتماعی جمیع شرائط خبر واحد کہ جب کہ تمام کی تمام شرائط پر مشتمل ہو اس تقدیر پر فی اصول فی میں یہ ہے کہ لا فی باب اعتقادیات خصوصا پہلی بات یاد رکھنا اعتقاد کے اندر یعنی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس چیز کا اعتبار, ہو اعتبار کیا جائے گا جو یقینی جس سے یقینی ثابت ہوتا ہو اس چیز کا اعتبار کیا جائے گا عقائد کے اندر زن کا پہلی بات یہ کہ زن کا ہی اعتبار نہیں کی گا اور اس بات کا تعلق عقیدے سے ہے کہ ہم اس بات کو ثابت کریں گے نہیں اور پھر ظلم پر ظلم یہ کہ ایک یہ خبر واحد اور خبریں واحد ایسی جو کتاب اللہ قرض کے, کے خلاف اور عام حالات کے خلاف وہ کہتے, کہتے ہیں خصوصاً خاص تو پر اس صورت میں ملا على روایت کہ جب وہ مشتمل ہو اختلافی روایت یعنی مختلف روایتیں ایک روایت میں ایک لاکھ چوبیس دوسری روایت میں دو وکال قوربی ممایو سیلا مقال فتح الب اور پھر وکال قوربی اس کے موجب پر اگر عمل کر لیں یعنی اس خبر واحد پر تو ممایو سیلا مخالف ظاہر کتاب تو یہ کتاب اللہ کے زہر کے خلاف کدھر جائے اگر ہم صدیف پر عمل کر لیں کیونکہ جب رسول رسلم اللہ اللہ کی ہم نے صدی پر عمل کر لیا جو نہ ہو کر آئی ہے خبر واحد ہے تو اب یہ کتاب اللہ کا ذہن لکھنا جب رضی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی کہا گیا تو ہم من نم نم نم نے آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کیا نباب المبیا لمبول وہ کیا ہے کہ نباب الانبیاء کے باب امبیا علیہ وسلم کو لمکل آپ علیہ السلام کے سامنے کا ذکر نہیں ہوا وہی اسی طرح خبر واحد پر کے موضوع پر اگر عمل کر لیں تو یہ قبل مخالفت الواقع واقع کے مخالفت کبھی لازم... آ... احتمال ہے وہ کہتے کہ جیسے یا تو, تو غیر نبی کو نبی کہنا لازم آئے گا یا غیر نبی کو نبی کہنا لازم آئے گا نبی کو غیر نبی یا غیر نبی کو نبی کہنا لازم آئے گا کس صورت میں اگر تعداد کم بتائی جاتی ہے اور انبیاء زیادہ ہیں تو اس صورت میں انبیاء کا انکار اور اگر تعداد زیادہ بجائی جاتی ہے انبیاء کم ہیں تو اس کا مطلب کہ غیر نبی کو نہ بھی ثابت کیا بنا انالا اندر اس منخواس اس بنا پر کہ اس میں عادت جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص نام ہوتا ہے فی مدلوری جو درد فی مدلوری اپنے مدلول میں یعنی اپنے معذور میں لا یا نقصان جو کمی اور زیادتی کا احتمال نہیں رکھتا جس کے بارے میں کہہ دیا دس وہ نو بھی نہیں ہے گیارہ بھی نہیں ہے اگر گیارہ کہہ دیا تو وہ دس بھی نہیں ہے اور بارہ بھی نہیں ہے تو جو بھی اس میں عادت ہوتا ہے وہ اپنے مسود کے لیے ہی متعین ہوتا ہے بس وہ کمی زیادتی کا احتمال نہیں رکھتا اب اگر ایک لاکھ چوبیس کہہ دیا تو اگر اس سے کم ہے تو بھی غلط کیا اگر اس سے زیادہ ہے تو بھی غلط کیا اس لیے ہم بیام سرۃ وسلام کا جب کبھی کرنا کہ بھی تذکرہ پڑتا ہو تو تصرا آ جاتا ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے بہتر تو یہ کبھی تذکرہ کیا ہی نہیں رہے گا اور بحث ہے جس میں سلام کے حوالے سے کہ آیا وہ معصوم ہے یا نہیں ہے ان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں یا نہیں اگر گناہ سرزد ہو سکتے ہیں تو کم کم کے نبوبت کے بعد معصوم ہیں یا نبوبت سے پہلے بھی معصوم ہیں اور تمام کو بدتفیل ہے مطلب ایک لاکھ چوبیس کہنا چاہیے گا چاہے کتاب ملتا ہے یا کہیں ملتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حام میں نہ صرف سب کو خیر واقف سے رکھیں اس سے کام فرمائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ